ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وهبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في موزء آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کتاب رسلم امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں ہم سب کا یہاں جمع ہونا ایک بڑی نسبت پر ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سننا اور خصوصاً اس دور میں کہ ہر وقت زلالت گمراہی اور جہالت اور اس گناہ کے دور میں اور فتنوں کے دور میں ہمارے کانوں میں قرآن کی اور احادیث کا بات کا پڑ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے دین اسلام یہ کامل دین ہے کامل مذہب ہے زندگی کے ہر ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مذہب ہے کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان ندین ان اللہ اسلام کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے اور جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے اس کے علاوہ جتنے بھی باطل مذہب ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطل ہیں چاہے پھر وہ عیسائیت ہو یہودیت ہو ہنودیت ہوں سب باطل ہیں اللہ کے نزدیک دین ہے وہ دین اسلام ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن غیر السلام کہ جو شخص اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب اختیار کرے گا اللہ کے نزدیک وہ قبول نہیں کیا جائے گا وہ اس دنیا میں بھی گھاٹے میں ہوگا خسارے میں ہوگا اور آخرت میں بھی بڑے گھاٹے میں اور خسارے میں ہوگا دنیا بھی بے چینی کے ساتھ گزارے گا کیونکہ سکون اور چین اور راحت اور آفیت وہ دین اسلام میں ہے کیونکہ دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر ہر شعبے میں زندگی گزارنے کی کامل طور پر رہنمائی کرتا ہے یہ کامل دین ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم دینا کہ ہمارا مذہب یہ کامل مذہب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملا ہے اور امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں آج ہمیں اسلام کی اور ایمان کی جو قدر ہونی چاہیے وہ قدر نہیں ہے کیونکہ ہمیں اسلام جو ملا ہے وہ اپنے آبا و اجداد کی وراثت میں ملا ہے جو مجاہدے ہیں صاحب کرام رضوان اللہ تعالی اجمین نے اٹھائے تھے وہ مجاہدے کہاں اس لیے ایسی قدر ہونی چاہیے ایسی قدر نہیں ہے ورنہ دین اسلام کیا چیز ہے کہ اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا اور اسلام پر مرنا اور ایمان پر اس دنیا سے جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور بغیر اسلام کی اس دنیا سے چلے جانا ایک اللہ کی وحدانیت کے گواہی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کو لے کر آئے تھے اس شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزار کر اس دنیا سے جانا یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامیابی ہے خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالہ فرماتے ہیں ان اللہ دینا کفر ہوں امات کو فار ہوں من من نَاصِرِينَ <تصفيق> کہ جو لوگ حالت کفر میں مریں جن کا انتقال ایمان پر اسلام پر نہیں ہوا تو ان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے کوئی وہاں یارو مددگار نہ ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاویں گے ہمیشہ ہمیشہ کی بےچینی میں وہ چلے جاویں گے اگر وہ وہاں اگرچہ وہاں کچھ ہوگا نہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن قرآن سمجھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِنْ کہ اگر زمین بھر ان کے پاس سونا ہو زمین بھر کے سننا ہو ان کے پاس اور وہ فدیے میں چہنم کے عجاب سے ہیں وہاں کی ہولناک گھاٹیوں سے اور عذاب سے بچنا چاہے اگر مان لو کہ ان کے پاس زمین بھر سونا ہو حالانکہ وہاں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہاں یہ کرنسی ہوگی نہیں وہاں تو نیکی ہوگی نیکی نیکی ہی وہاں کی کرنسی ہوگی جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سب پیسوں سے کام ہوتے ہیں پیشہ پھینکو تماشا دیکھو وہاں ہوگا کہ نیکی راؤ اور وہاں کا منظر کیسا ہوگا اللہ اکبر یوم یو فرمر یغنی کہ ہر ایک نفسہ نفسی میں ہوگا وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا دوست دوست سے بھاگے گا شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے والدین اولاد سے اولاد والدین سے ایک عزیز دوسرے عزیز سے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے دور بھاگے گا کہ کہیں نیکی نہ مانگ لے لیکن وہاں نیکیوں کی جو قدر ہوگی امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنیں وہ ایمان ہوگا تو اگر ایمان نہیں ہے اور آدمی نے زندگی میں نیکیاں بھی کی ہیں تو راک بنا کر ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا ایمان ہیں تو سب کچھ ہیں اس لیے کہا کہ اگر زمین بھر سونا پیش کریں گے فدیے میں چھٹنے کے لیے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں اور ان سے کہہ دیا جائے گا ایک فیہا ولا تکلمون تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دے گا کہ زلیل ہو کر ذہنم میں پڑے رہو اور یہاں ہرگز ہرگز کوئی بات نہ کہو کوئی بخشش کی کوئی سفارش کی کوئی لاگوت کی یہاں بات نہ کرو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا یہ کب ہوگا جبکہ ان کا انتقال کف ہوگا امت مسلمان کی مقدس مائیں اور بہنیں ہدایت کا مل جانا اسلام کا مل جانا اور ایمان کا زندگیوں میں ہونا اور ایمانی ماحول کا معاشرے میں ہونا اور خصوصاً یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا ہونا اس کی تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق مل جانا اس کی نقل و حرکت یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اس کی ہم جتنی قدردانی کریں اتنی کم ہے اس لیے امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین دیا ہے دین اسلام اس کے تقاروں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور یہ دین کیا ہے دین کس کا نام ہے کیا صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین ہے کیا صرف روزے رکھ لینے کا نام دین ہے کیا صرف تصبیح پڑھ لینے کا نام دین ہے کیا صرف تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ لینے کا نام دین ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوابلیم تھے آپ چھوٹی بات کہتے تھے لیکن وہ بڑی معنی کو رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النسیح کہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے دن صرف زکات ادا کر دینے کا نام نہیں ہے صرف ان قرآن کی تلاوت کر لینے کا نام نہیں ہے صرف تسبیح پڑھ لینے کا نام نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا دین النصیحہ کہ دین, دین خیر خائی کا نام ہے صحابہ نے پوچھا کہ کس کے ساتھ خیر خائی کرنے کا نام ہے خیر خائی یعنی بھلائی چاہنے کا ٹھیک ٹھیک معاملہ کرنا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کے ساتھ خیر خائی کرنے کا نام دین ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاہ وزل اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خیر خائی کرنے کا نام دین ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رسول کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرنے کا نام دین ہے اور یہ اسی کی محنت ہے دعوت و تبلیغ سے یہی چاہا جاتا ہے کہ زندگی کے ہر ہر شعبے میں چاہے امت کا امیر ہوں چاہے غریب ہوں چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں ہر ایک کی زندگی میں ہر ہر شعبے کا دین آ اسی کی یہ نقل و حرکت ہے اسی کی یہ محنتیں ہیں اسی کا یہ جوڑنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خیر خائی کرنے کا نام سب سے پہلے نمبر پر یہ دین ہے اللہ کے ساتھ خیر خائی کرنا کیا تو قرآن اور حدیث پہ ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہ یہ ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے کہ اللہ ایک ہیں یہی دعوت کے محنت سے چاہا جاتا ہے ہر انبی کری ہر امبیا کی محنت کی بنیادی جو محنت تھی وہ یہی محنت تھی ایمان کہ اللہ سے ہونے کا یقین اللہ سے بننے کا یقین کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک وہ اللہ کرنے دھرنے والے ذات اللہ ہیں اللہ سے نہیں ہوتا اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا ہے ہماری دلوں اور دماغ کی دنیا سے یہ چیز نکالنے کا نام ایمان ہے اسی کو توحید کہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے وہ اللہ حکم نیلا اللہ رحمان رحیم کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہیں وہی رحمان ہیں وہی رحیم ہیں تندرستی دینے والا وہی بیماری دینے والا وہی شفا دینے والا وہی خوشحالی دینے والا وہی خوشی دینے والا وہی غم دینے والا وہی وہی یکتا وہ تو اللہ کے ساتھ سب سے بڑی خیر خائی یہی ہے اور کلمے سے بھی یہی چاہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور دوسری اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خیر خائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا گنا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا جس کو قرآن نے لقمان میں اکیس میں پارے میں بیان کیا ہے وہ تو شرک بلا ان شرکل مناظیم اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ایک زمانہ تھا کہ باپ بھی اور ماں بھی اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کرتی تھی تو دین کی نصیحت کرتی ہمارے ذمہ لازم ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو تین محبتیں ضرور سکھلائیں ایک اللہ کی محبت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایک قرآن کی محبت نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے کہ لا تو باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کیوں ان شر کلز المیم کہ کے یہ سب سے بڑا گنا ہے کہ اللہ جب معاف کرنے پر آئے گا کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور ہم مانیں کے نہ ہر ایک کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ معاف کرنے پر آئے گا تو بڑے بڑے گنا معاف کر دے گا لیکن شرک اگر موت شرکت پر ہو گئی کافرانہ اور مشرکانہ آدمی مر گیا تو لہذا قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ یقر شرکی کلی مئی یشا میں یو شرک مل رہا ہی فقطا کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے گا لیکن اللہ کے وہاں شرک کی بخش نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا یہ دور کی گمراہی میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں سے حق یہ ہے اور اللہ کے ساتھ سب سے بڑی خیر خائی ایک یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دیوے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور دوسری خیر خائی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم بجا لاویں ان کاموں کو اچھی طرح پر ہم کریں اور جن باتوں سے ہمیں روکائے ان باتوں سے رک جائیں اسی کو امر معروف اور نہیں انل منکر کہتے ہیں اور یہ اسی کی محنت ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا نہیں کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی بھی مانیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیں ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دےویں لیکن اللہ کے حکموں کو نہ مانیں تو یہ ماننا نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں کو ہم بجا لاویں خصوصا ہماری زندگیوں میں نماز اور نماز بھی کامل نماز ہو کیونکہ نماز مہماتی امور میں سے نماز یہ دین کا ستون ہے السلا تو الدین ایسا نہیں کہ ایک پڑھی دو پڑھی تین پڑھی چار پڑھی یا پڑھی تو پوری پڑی پھر چھوڑی تو سب چھوڑ دی نہیں ہماری زندگیوں میں نماز ہو کامل نماز ہو خوشو خزو کے ساتھ صفت احسان کے ساتھ وقت پر ادا وقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خائی ہے کہ اللہ تعالی نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں کو بجا لاوے اور امت مسلمہ کی مقدس مائ اور بہنیں ان باتوں کو بجا لانے میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں کو پورا کرنے میں ان حکموں کو پورا کرنے میں اور ان سے رکنے میں اگر یا حالات آ جائیں تو صبر کریں کیونکہ دنیا دار المتحان ہے آپ صحابی کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی اور صحابیات کی زندگیوں کو حالات اٹھا کر دیکھیں فضائل اعمال میں واقعات اس سے بھرے پڑے ہیں کہ اللہ کی ویدانیت کی گواہی دینے میں ایک اللہ کے ماننے میں صاحب کرام رضوان اللہ تعالیم پر کیسے حالات ہیں اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں ان پر کیسے حالات ہیں ان حالات پر صبر کیا ہم بارہ قصہ سنتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں کا کہ بوڑھی عورت ہے دونوں پیروں پر الٹی سمت میں ابو جہل اونٹ باندھتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کو چھوڑ دو تو حضرت سمیا رضی اللہ تعالی انہا جو بڑی بوڑھی ہیں کیا کہہ رہی ہیں کیا توحید کی گواہی دے رہی ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اور شریعت سے محبت ہے جان تو اپنے اللہ کے حوالے کرنی لیکن اللہ کے ساتھ صرف اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے توڑنے پر وہ راضی نہیں اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں آج جہاں دینداری نہیں ہے امت مسلمہ کے آپ حالات اڑا کر دیکھیے ایک مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان کے سودے کر دیتا ہے جہاں دینداری نہیں ہے وہاں کے حالات اٹھا کر آپ دیکھیے اس لئے امت مسلمان کی مقدس مائیں اور بہنیں ضروری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین دیا ہے دین اسلام اور دین اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خیر خائی کرنے کا نام ہے ہم اللہ کے حکموں کو کما حق ہوں ہر حال میں چاہے ہمارے گھروں میں خوشحالی ہو چاہے دم ہو ہر ہر موقع پر ہم اللہ کے حکموں کو پہلے نمبر پر رکھیں دوسری خیر خائی امت مسلمان کی مقدس مائع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید جس طرح اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس طرح اللہ کا کلام قرآن مجید یہ کلاموں کا بادشاہ ہے قرآن کا چھونا عبادت قرآن کا دیکھنا عبادت قرآن کا پڑھنا عبادت لیکن امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں قرآن کے اصل نازل کرنے کا مقصد کیا ہے خود قرآن قرآن میں بیان کرتا ہے کہ کتاب النور کہ تاکہ تم اندھیریوں سے نکل کر روشنی کی طرف آؤ جہالت کو چھوڑ کر علم کی زندگی کی طرف آؤ ذلالت اور گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آؤ بے چینی کو چھوڑ کر چین و سکون والی زندگی کی طرف آؤ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ خیر خائی یہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمارے گھروں میں چاہے چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں قرآن کی تلاوت ہو یہ قرآن کے ساتھ سب سے بڑی خیر خائی ہے اور اصل جو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر کما حق ہو عمل کریں جس طرح ہمیں قرآن نماز کے قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوط کے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اگر مال کی استطاعت ہو اور حج تم پر فرض ہیں تو حج کرنے کا حکم دیتا ہے اسی طرح قرآن ہمیں زندگی کے دوسرے حکام کی بھی تعلیم دیتا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا ایوان نبی قل ازوازی کا و بناتی کا و لسائل مومنین یدنین علیہن من جلا بیبیہن کہ اے نبی, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیبیوں سے آپ اپنی بیٹیوں سے اور امت مسلمان کی مستورات سے اور عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کیا کرے یہ بھی اللہ تعالی کا حکم ہے جس طرح ہم پر نماز کا ادا کرنا فرض ہے اس طرح ہمیں پردہ کرنا یہ بھی فرض ہے یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو عورت گھر سے نکلتی ہیں اور پردہ نہیں کرتے تو گھر سے واپس آنے تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوسو دور ہوتی ہے اتنا بڑا گنا ہے اس لیے امت مسلما کی مقدس مائ اور بہنیں ہمیں پردے کی بھی پابندی کرنی چاہیے اور اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کیونکہ عورت کبا حیا ہونا یہ اس کا ایک نمایاں ہے اور حیا ایک بہت بڑی ایمان کا شعبہ ہے ایک ایمان کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المان تری مِّنَ <الْعیمان> کہ ایمان کے کئی درجے ہیں ایمان صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہاں سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ میں اللہ کی گواہی دیوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیوے اور سب سے کم چیز ادنا درجہ اور سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ ہم راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی چیز ہو اس کو ہٹا دے دیں یعنی ہم اللہ کے حق کو بھی ادا کرنے والے ہوں اور بندوں کے حق کو بھی ادا کرنے والے ہوں اور آخر میں ایک شعبے کو الگ سے فرمایا آلہ بھی بتا دیا اور آجنا بھی بتا دیا بڑی چیز بھی ایمان کی بتا دی اور چھوٹی چیز بھی بتا دی اور آخر سے حیا کو الگ سے بتایا اس کی اہمیت کتنی ہوگی یوں فرمایا ہوں شعبت ہوں مینل کہ شرم کا ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور شرم کس کو کہتے ہیں لحاظ کرنے کو مان مریادا کو شرم کہتے ہیں اور اضافہ تکل حیا ہوں کہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو آدمی جو چاہے کر لیتا ہے اسی طرح وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرد میں حیا کا ہونا یہ بہتر ہے اور عورتوں میں حیا کا ہونا یہ بہت اچھی چیز ہے اور قرآن نے بھی عورت کی جس وصف کی تعریف کی ہے کہ عورت باحیا ہو وہ اپنی مانوس کی حفاظت کرنے والی ہو خود قرآن میں حضرت مریم علیہ السلاط کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا مریم ابن عمران اللہ احسنت سنت کہ حضرت مریم علیہ السلاط وسلام کو یاد کرو ان کے قصے کو یاد کرو کہ وہ کون خاتون تھی کہ وہ اپنے مانوس کی حفاظت کرنے والی تھی وہ باحیا تھی وہ پردے میں رہنے والی تھی ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوال اللہ تعالی علی مجمعین کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عورت میں سب سے بڑی خوبی کیا کون سی چیز ہو تو وہ عورت سب سے نیک صاحبہ کو پوچھا کسی نے بتایا نہیں مجمع سے اٹھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جا کر حضرت فاطمہ کو پوچھا حضرت فاطمہ نے بتایا کہ اگر عورت میں یہ یہ وصف ہو اگر یہ, یہ صفت ہو تو وہ عورت سب سے نیک ہے وہ عورت سب سے کمال والی ہیں ہر علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ سب سے بھلی عورت سب سے نیک خاتون سب سے اچھی خاتون وہ ہے کہ وہ اس طرح پردہ کریں اس طرح وہ باحیا ہوں کہ کوئی اجنبی مرد کو وہ نہ دیکھیں اور کوئی اجنبی مرد اس کو دیکھ نہ پاوے وہ سب سے بھلی عورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی تو حضرت فاطمہ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی صاحب جادی حضرت فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بزات منی کہ فاطمہ تو میرے زگر کا ٹکڑا ہے اس لیے امت مسلمان کی مقدس مائیں اور بہنیں جس طرح ہماری زندگیوں میں نماز ہوں اس طرح ہماری زندگیوں میں پردہ ہو حیا ہوں, حیاء ہوں اور الحمدللہ للہ جہاں دینداری ہوتی ہے جہاں ہم اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جن گھرانوں میں جن خاندانوں میں جن شہروں میں جن بستیوں میں یہ نقل و حرکت ہوتی ہے الحمدللہ اس نقل و حرکت کی وجہ سے ہر شعبے میں دین آ رہا ہے اور ہر طبقے میں دین آ رہا ہے اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت وہ مبارک محنت ہے جس کے سلسلے سے جس کے فیوس سے ہر خاص و عام چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہو ہر ایک کو پانی پہنچ رہا ہے الحمدللہ عورتوں میں حیا ہے عورتوں میں پردہ آ رہا ہے اور بے پردگی کرنا یہ کتنا بڑا وبال ہے ایک روایت یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں آرام فرما دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا حضور کون سی بات ہے جس بات کی وجہ سے آپ غمگین ہو تم کو دشمنوں نے ستایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فاطمہ کہ مجھے وہ یاد یاد آ گئی کہ جب میں ہوئی تھی تو میں نے کئی مناظر کو دیکھا تھا اس میں سے وہ منظر کو یاد دیکھ کر چند عورتیں ہیں جن کے بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بالوں کے بل اوندی جہنم میں لٹکائی ہوئی ہیں اس منظر کو یاد دیکھ کر میری امت کی عورتوں کے اس منظر کو یاد دیکھ کر مجھے رونا آ گیا حضرت فاطمہ نے پوچھا روتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابا حضور وہ کون سی عورت ہیں ان عورتوں کا کیا قصور ہوگا جن کا یہ حال ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی بے حیا عورتیں ہوں گی بے پردہ عورتیں ہوں گی پردے کو حکم کو چھوڑنے والی ہوگی اس لیے ہمیں حکم ہے کہ کل و اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں اور عورتوں کو قل للمؤمنین و کل کہ مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں جھکائے رکھیں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں قرآن کا صاف صاف حکم ہے اس لیے امت مسلم کی مقدس مائ اور بہنیں قرآن کا تقادہ یہ قرآن کی خیر خائی ہے کہ ہم قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں جس طرح ہمارے زندگیوں میں نماز ہو ہم بارہ کہتے ہیں اپنے بیانوں میں کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت جس طرح روزہ رکھنا عبادت تصبی پڑھنا عبادت اس طرح خیر خائی کرنا ہر ایک کا بھلا چاہنا یہ بھی عبادت ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ وقت کی قلت کے مینا پر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خائی میں سے ایک خیر خائی ہیں کہ ہم تمام کا بھلا چاہنے والے ہوں اور ہمارے اس کام سے بھی یہی چاہا جاتا ہے دعوت و تبلیغ کی محنت سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے ہمارے چھ نمبروں میں سے ایک چھ نمبر ہے اکرام میں مسلم کہ ہم ہر ایک کا بھلا چاہنے والے ہوں اور سب سے بڑی خیر خائی یہ ہیں کہ ہم سب کو دعا دینے والے ہوں اور دعا لینے والے ہوں ہر میں ایسے کام کریں کہ ہم لوگوں کو دعا بھی دے رہے ہوں اور لوگوں سے دعا بھی لے رہا ہوں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اناس میم فرناس لوگوں میں بہتر ہوئے ہیں جو لوگوں کو نفا پہنچائے امت مسلمہ کی مقدس سمائے اور بہن تعجب کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یوں نہیں فرمایا کہ لوگوں میں بہتر ہوئے ہیں جو بہت بڑا نمازی ہوں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اور والی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اناس الناس لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوں اس لیے ہم ہمارا وجود اپنے معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں اپنے گھر میں اپنے کنبے میں اپنے قبیلے میں اپنے شہر میں ہم جہاں کہیں بھی ہوں خلوت میں ہوں جلوت میں ہو اپنا وجود ایسا بنائے کہ ہماری جات سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو اور ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت کی یہی خوبی ہونی چاہیے کہ ہماری جات سے جہاں تک ہو سکے فائدہ پہنچ رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر اناس میں الناس لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں ہم رشتے ناطے جوڑنے والے ہوں ہم پڑوسیوں کے حق کے ادا کرنے والے ہوں ہم بڑوں کا احترام کرنے والے ہوں چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں آج جہاں دینداری نہیں ہے جن گھروں میں جن گھرانوں میں دین کی سمجھ نہیں ہے یا سمجھ تو ہے غفلت ہے دین کے تمام شعبوں پر کمحق و عمل نہیں ہے وہاں گھرانے بے چینیوں کا شکار ہیں بات بات پر جھگڑے ہیں سلا رحمی کو عبادت نہیں سمجھا جاتا حالانکہ سلا رحمی کے متعلق قرآن نے کتنی بڑی تاکید کی ہیں اللہ اکبر کہ, وَتَّقُ اللَّهَ بِهِ کہ تم سلا رحمی کا لحاظ کرو رشتے ناتوں کا لحاظ کرو اور رشتے ناتے توڑنا کتنی بڑی وبال ہے جنت کہ رشتے ناتے توڑنے والے جنت میں داخل نہ ہوں گے اللہ اکبر اور رشتے ناطے جوڑنے سے حدیث میں کتنے فوائد ہیں اللہ اکبر کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کے خوشی اور عدم میں شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا ویوہار کرتے ہیں ان کے ساتھ حدہ پیشانی کے پیش آتے ہیں جہاں تک ہو سکے اپنی جات سے ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے میں نہیں کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتے ناتے جوڑنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں وسعت آتی ہے ہر روزی میں برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا وظیفے پڑھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کسباب اختیار کرتے ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی سچی زبان سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر روزی میں برکت چاہتے ہو اور عمر میں برکت چاہتے ہو اور گھروں میں خوشحالی چاہتے ہو تو رشتے ناتے جوڑ آج ہمارا مزاج یہ بھی بدلا چلا جا رہا ہے کہ رشتے ناتے جہاں ٹوٹتے ہم کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سامنے والا جیسا ہمیں ویوہار کرتا ہے ایسا ویوہار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلا رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی توڑے کوئی جوڑے تو تم جوڑو اصل سلا رحمی یہ ہے کہ کوئی توڑے تو تم جوڑو کوئی تمہارے ساتھ برا چاہے تمہارا بلا چاہے تو تم اس کا اچھا چاہو اور داری کے متعلق قرآن میں کہا ہے کہ وہ یو سدو نفل امر اللہ بھی یوسل کہ جو رشتے ناتے توڑتے ہیں وہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں اور دیکھیے جہاں رشتے ناتے توڑتے ہیں ان گھرانوں کا حل نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں رشتے ناتے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رشتے ناتے توڑنے سے ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرماوے جہاں دینداری نہیں ہوتی ہے بعد بات پر گھروں میں جھگڑے اس لیے امت مسلمان کی مقدس مائی اور بہنیں ہم اپنا وجود ایسا بنا ہے اور اس دعوت و تبلیغ کے محنت سے بھی یہی چاہا جاتا ہے کہ زندگی کے ہمارے ہر ہر شعبے میں دین آ صرف دین نماز کا نام نہیں ہے یہ دھوکہ ہے اگر صرف ہم نماز کو دین سمجھ رہے ہیں اگر صرف تصبی پڑھنے کو دین سمجھ رہے ہیں اور یوسف صاحب احمد اللہ علیہ کو کھل کر بیان فرماتے تھے کہ اگر کوئی یوں سمجھتا ہے کہ صرف نماز دین ہے صرف تصویح پر لینا دین ہے تو یہ دھوکہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں پر چاہے وہ عقائد ہوں چاہے وہ معاملات ہوں چاہے وہ معاشرت ہوں چاہے وہ اخلاق ہو ہر ہر شعبے میں ہر ہر شعبے کا کامل دین ہمارے زندگیوں میں آنا یہ کامل دین ہے تبھی ہم کامل دیندار کہنانے کے لائق پڑوسیوں کے حق کی کتنی تاکید کی ہے اللہ اکبر اور جہاں دینداری نہیں ہے وہاں امت مسلمہ کی مقدس سے مائیں اور وہاں کے محلوں کا وہاں کے پڑوسیوں کا حال اٹھا کر دیکھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس بار بار آتے رہے بار بار آتے رہے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے کہ پڑوسیوں کے حق کی خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا, خیال رکھنا مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ قرار دے اتنی تاکید اللہ اکبر اور ایک پڑوسی کا حق کیا ہے اگر ہر پڑوسی یہ سمجھ لے اور اپنے دل میں بٹھا لے گے کہ جہاں تک ہو سکے میری جات سے میرے پڑوسی کو فائدہ پہنچے اور جہاں تک ہو سکے میری پڑوسی کو میری جات سے نقصان نہ پہنچے اگر ہر ہر مسلمان کا اور ہر پڑوسی کی یہ سوچ ہو جائے تو پھر اس معاشرے کا کیا حال ہوگا اللہ اکبر یہی معاشرہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی صفات کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور وہی صفات کا ہمارے زندگیوں میں آنا اور لانا یہی دعوت و تبلیغ کی محنت سے چاہا جاتا ہے یہی دعوت و محنت کی تبلیغ کا نچوڑ ہے اللہ تبارک بطالا ہمیں زندگی کے ہر ہر شعبے میں کامل ہدایت نصیب فرمائے اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں کامل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واخیر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ خیر